شیخ ابو مصعب سوری فق اللہ وسرہ کی کتاب دعوت المقامت الاسلامی العالمیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمد تیسری فصل کے ہوئے نقطے میں جاری ہے استاد محترم اس نقطے میں سلیبی حملوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں کم و بیش دو سو سال کی مدت میں سات مرتبہ صلیبیوں نے بڑے بڑے حملے مسلمانوں پر کیے ہیں ان میں سے دو حملوں کا تذکرہ گزشتہ سبق میں آ چکا ہے آج کا سبق تیسرے صلیبی حملے کے تذکرے سے شروع ہوتا ہے الحمد البیت السرا صلیبی حملہ پانچ سو ہجری بمطابق گیارہ سو ستاسی عیسوی میں ہوا ہے جیسے کہ پہلے معلوم ہوا کہ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالی نے اسلامی سرزمینوں سے سلیبیوں کو صاف کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا اس صورتحال کے پیش نظر سلیبیوں نے ایک بڑا اتحاد قائم کیا اس اتحاد میں تین بڑے بڑے بادشاہ شامل تھے جرمنی کا بادشاہ فریڈریک بارباروس اول فرانس کا بادشاہ فلپ اگسٹ انگلینڈ کا بادشاہ رچرڈ جسے عربی میں قلب السد یعنی جگر شیر کہا جاتا ہے دراصل یہ ان کا اس کو دیا ہوا ایک لقب ہے جس کا یہ کسی بھی طور پر مستحق نہیں ہے یہ ایک انتہائی بزدل ظالم اور درپوک قسم کا انسان تھا لیکن انگریزوں نے اور سلیبیوں نے اپنے اس بزدل زیرو کو ہیرو بنا کر دکھانے کی کوشش کی ہے تاریخ کتابوں میں لیکن تھا دراصل یہ بہت بڑا ظالم اور بزدل یہ وعدہ خلافی میں انتہائی مہارت رکھتا تھا مسلمان قیدیوں کو امان دینے کے بعد قتل کرتا تھا اور اس طرح کے بہت سارے جنگی جرائم میں ملوث ایک انسان تھا جرمنی کا بادشاہ خشکی کے راستے سے ہوتا ہوا خستیا سے گزر کر اس زمانے کے ترکی یعنی انادول تک پہنچا اور وہاں ایک دریا کو عبور کرتے ہوئے غرق ہو کر ہلاک ہوا اس کے ہلاکت کے نتیجے میں اس کی فوج تتر بتر ہو گئی فرانس کے بادشاہ فلپ کی رچرڈ کے ساتھ انبن ہو گئی اور وہ اپنے ملک واپس چلا گیا اور بعض روایتوں میں اس کی بیماری کا تذکرہ بھی کیا جاتا ہے اب ریچرڈ باقی رہ گیا تھا اس نے اپنا سفر جاری رکھا لیکن صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ پانچ سو تراسی ہجری بمطابق گیارہ سو ستاسی عیسوی میں بیت المقدس کو فتح کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے رچرڈ کو کوئی خاص خاطر خواہ کامیابی تو حاصل نہیں ہو سکی ہاں رملہ نامی فلسطینی علاقے میں پانچ سو اٹھاسی جری بتا گیارہ سو بانوے عیسوی میں صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے ساتھ اس نے معاہدہ کیا اور یہ اپنے ملک واپس چلا گیا